اور یہ ادھر جانے کا نہیں ہے ہر مدینہ سے حاضر کیا باب اسم القاضی اہل مدینہ پر گناہ لاج سے zarar رسے مدینہ والا ہوتا ہر ایک پید سر دینے والا تیسما مگر ماں اور دینے کی دا حدیث تفضیت معلومی گی دا دا نبیر سامرہ قلب آغی بانی دا دلیل فضیلت تاغید ہے دا دا موتع دا نبیر صلی اللہ علیہ وسلم زید کر زیدو دا نبیر صلی اللہ علیہ وسلم مانا ظاہر تلیم اتربا اور تناسب فضیل حد سے ظاہر اندھے باغ بار دا فضیلت دا قلعو دا مدینی کی ایالا فکم دا قلعو دا حالات دا قلعو دا مدینی کی سمیتون ساما فقال <تصال> حظ رونا اما اراد خیر داؤ تو اگا فتن سکم زینم انی نارا مواقع الفتن خلال اعیود اکون دینم اگا زین و زین اصفر ورسی صابعو معمار صابعو معمارو معمارو سلاقم باب نایا کلٹا جالو مدينه و بیادر جنن ضلع نہ ضلع لکنی برہم نتا علی اجادین ایبا کرت علی غلیل سرم باب نام جمرید کو لیل میں دے چجداج تجاد دی یہ یہ زہ ہندو مسیح دجار سے کہتا کہ خوف و قطرہ رعب و مدینہ بلکل کو عمل بانی وی نمشی دا کہ لدے مدینی تا رعب و خوف دمستر ان احل مدینہ بالکل کو عمل بانی لا آئے و مدین تنس ربا صاحب واعبین زدی مدینی فارغ قطا و رضبانی اوکو سیوی اب آر مرات آنکو سی نکلوس رضی نقاب مانا زیر فارغ اوکو سیوی حالا سی کن لبا بین پارکو سبا رو پرشنی ملکان અને આ બતને આ માનત કે મારી ફંદે તને માલિકના નામ અને નનિયા બલાલ મદીના નદીઓના પરપોલા રખવાલા કલ મદીના તમરાય મરાદીના મગા સની પાગ કો સોગમદ اور یاد دتنایا یاد دتنایا نکلی نتا سن اللہ جانہ تعالی نے کہا بنا ہے قران میں حدیث میں حدیث میں حدیث میں حدیث میں حدیث میں حدیث میں حدیث میں حدیث میں حدیث میں میں حدیث میں حدیث میں حدیث میں حدیث را به چه تعال بنيت نو مدني منوريت حالاان كه حرام شويد فز جال با نه بند او کو سود مدني ار قالغرا کو سود مدني با نه جاهر كره مدني ترشن رچت اوتوي ودي زاده باو نیاز در بعض سب سب سب کرونا کے لوگ تھے دیکھئے کے اسلام بو تو جوج دماغ گیا تو كل بشیر بعضی اپنا کرونا کا دماغ کے کم مدینے کی فاضلہ مدینے کی بحات مدینے پر جائے لے یومادر جنن راہ بودی دا جان بتاوا پانی اور سڑیا چاؤ غری د تھونو خلقنا پر دےوا بالکل مامور بیت دیج اللہ دے جمعید خیریت دے ور می د تو جمعید خیریت اللہ بنا وہو یہ غلط نہ جا سمجھا موسی اشادو انک الدجال نذی حد سنا ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا. حدیثا. <تصفح> کوم کوم. حدیث حدیث لکواکھوں میں کہوں کہ تے آغا تھا چار چوں نبی علیہ السلام ساتھ وار کے حجس قلبان کھڑے ہو اداس واقعہ بڑا جی بعد ذکر کی نہ حاضر نہیں ذکر نبی علیہ السلام حدیث مشابہت اگر ذریعہ سے دور دش دیں حد سلام معلوم ہے کہ بیزاد مندر اور تمام علماء جہادیت نے دین اسلام تذکرہ جار پوری محفوظ بھی فرمایا umat دین کے سامنے حدیث خدمت بذاتی پڑی کہ حدیث نے دین اسلام تذکرہ جار ہو تجادل نزال پر بنو ಪರಿبہتی پر محفوظ بھی محفوظ کرو کرو تجان اخلاط با ہو گیا لگا لگا جا تو نہیں انداریاں نبی سنت واضح واضح تذکرہ جار کرے ہوئی وہ سب نہ دا دا یا, یا مدت خلق کی خبر شدہ نہیں لا اللہ دی ان مسلمان مسلمان قتلے دبی والله ما كنت قد شذى وسيره تمني اليوم ازم بغي ذنون بجا بصیرت ورا پہارات اسا کی زمان انورادو صبح حالت اس نے تب سیرت جاز تاب برکی ولی مشاہدہ راکت ليس الخبر كلمه شاہدہ مقت خبر نبی رسالت و سلام مشاہدن وا اس مشاہدہ را کم نبی رسال الله علیہ والاغا موجود ہے شاہ کہ جدال بذات کئی کہ کڑے وقت پر کی بے بی جان دیکھی کہ بے بی نہیں ناغا کا عالم جو فودر نبی رسل جان عالم میں مشاہدہ رزق عالم میں ورضا وہ دی وجہ مکی مسل زکا زیاد چ لوم ظ با والا زمانہ بہارت صاحب اجنا رضنا یہ قرن نظر کتنا اقرح بے وجہ یہ قتل کم ادنا یہ قتل رضا کرنے کا تو میں وہ دے مد ساتھ با با گردی مکہ میں بچو مکہ ون مدینہ لا كبل ذكرو تشنواذري نذشت دکو سود دي نذدارا او کو ساي لا دي مراكتمغا تاو پرشتي وناړي وسابين سب صح رسونا ان ذو حراست بداي ترجمننا ترجم ثم ترجم دام اخلاص بن قريش رشيان ثم ترجم المدينه بيبه ويتوري وجهتي مدينه بان سيد سيد ما سراسر دي دلا براج سراسر فاتن خرجوا كل كافر ومنافقن بذاك بذاك كافر ودين کے منافق ودين کي دابو سیر کے مینار کی پاتی مدینہ مانا جا رہا ہوں